جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا قلعہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا قلعہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا قلعہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا قلعہ کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں بو بکر سے کچھ آئی نے وفا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا دنیا بہت ہی تنگ مسلم پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلم پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے اس مان سے وہ زاویے شرم و حیا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم درواز اے علی سے یہ خیرات جا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا قلعہ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا بلا قلعہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا قلعہ درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو آجزی درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو آجزی تو زین العابدین سے فکرے دعا قلعہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا قلعہ کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر کردار اپنے سامنے سب اور قلعہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا قلعہ اور یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی ہر نوجوان کو قاسم و تارک بنا قلعہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا قلعہ سجدے میں گڑ گڑا کہ محمد کے پاؤں پڑ سجدے میں گڑ گڑا کہ محمد کے پاؤں پڑ جا اور جلد رحمت حق کو بلا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا قلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا قلعہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کلا۔